من من قرن ولا اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا واجب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 قوم آد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور قوم سمود اور لوت کی قوم اور ائکا والوں نے بھی وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ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 وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَن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 جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ بہت کم ہیں اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی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 فب النگ سبی انبل سبیل شدید اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے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 حسنم <مَآب> اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ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 اور یاقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے الدار ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی مصطف اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے اسماعیل وَكُلٌّ مینل الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور السا اور زلکفل کو یاد کرو اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے ذکر و ان یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی چند عدن مفتحة لهم یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے متقو نفی ہے بفا کی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 پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی موس یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اب وہ اس کا مزہ چکھے شکلی اور ان طرح طرح کی چیزوں کا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 دو زخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی قل انما انا منذر وما من الواحد اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں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 کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے تم نان ہو جس سے تم منہ مو موڑے ہوئے ہو مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا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 اِذْ قال رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِیم یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں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 سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا البلی سست من الكافرین البتہ ابلی اس نے نہ کیا اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا قال يا ابلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت دئی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 اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے وَإنَّ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ <الدِّين> اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون اس نے کہا میرے پروردگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی محلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا غوری اللہ نے فرمایا چل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 اللہ من ہوں سوائے تیرے بر بندوں کے اولف الحق کو اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں لن من کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا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 اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا